علیم من الشیطان الرجیم من و نفته و نفته یا آمنوا ان اللہم یا آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو استعینو مدد طلب کرو جس قبری صبر کے ساتھ وسط اور نماز کے ساتھ ان اللہ یقین اللہ تعالی محض فابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ خانب و نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروث فرمانا اور بیت اللہ کو قبلا بنانا پھر اس کے بعد اس سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا ناشکری نہ نا کرو پھر اب اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں استعینوا تعینوں کے فبری وسط کے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو مدد طلب کرو مقصود یہ ہے کہ احکامات دین پر عمل پیرا ہونا اس میں کچھ رکاوٹیں اور مشکلیں پیش آتی ہیں تو ان مشکلوں کے حل کے لیے صبر سے کام لینا ہے نماز پڑھنی ہے صبر اور نماز ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبت کا علاج ہے حل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آجا بالی امر می انا امرا ہو خیر مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر کام اس کے لیے بھلائی والا ہوتا ہے ان عصابت ہو سراہ شاکار فہو خیر اگر مومن آدمی کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے بھلائی پہنچتی ہے اس کے معاملات بہتر رہتے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ انصابت و ذرا اور اگر مومن آدمی کو کوئی چنگی تکلیف آتی ہے فابارہ تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے وہ واہ خیر اللہ اور صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے مومن کو آزمائشیں آئیں یا آسائشیں ملیں دونوں صورتوں میں اس کا معاملہ خیر والا ہی رہتا ہے بہتر ہی رہتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ ہوا کہ نے فرمایا از قرونی از قرم بشکرونی مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکریہ ادا کرو میرے شکر گزار بنو نہ شکرے نہ بنو اور فرمایا کہ اس طین و بھی نماز اور خبر کے ذریعے مدد طلب کرو تو بتایا تھا کہ شکر کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اللہ کی عبادات یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا انداز اور طریقہ ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا صدقات و زکوٰۃ ادا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے اور اس شکر گزاری پر جو آزمائشیں اور مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان کے لیے پھر نماز پڑھنی صبر سے کام لینا ہے صبر کرنا ہے ان اللہ محکابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں ایک فضیلت اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے ڈٹے رہو گے اشتحاط اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کو معیت خاصہ ساتھ بولتے ہیں خاص لوگوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اللہ کی معیت یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ساتھ ہونے کا مانا ہے ساتھ ہونا کچھ لوگ اس کی تحریر کرتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے اللہ ساتھ ہے مدد نصرت تائید کے اعتبار سے ساتھ ہے تو اس طرح کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے نصرب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اللہ کا وصف ہے حقیقت پر محمول ہے اللہ حقیقتاً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ, ون نا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ کا ساتھ ہونا یہ حقیقت پر محمول ہے اللہ تعالی دور بھی ہے قریب بھی ہے ساتھ بھی ہے شہرب سے بھی زیادہ قریب ہے اور عرشے بری پر بھی مستردی ہے ظاہری طور پر یہ چیزیں ازداد میں سے ہیں ایک دوسرے کی ضد اور خلاف جو پہلے ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا اور جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ چھپا نہیں ہوتا اور جو چھپا ہوا ہو وہ ظاہر نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ بھرنا ہوا کی ذات میں یہ چیزیں ازداد نہیں ایک دوسرے کی ضد اور مخالف نہیں والآخر والظاہر والباطن اللہ ہی اول ہے اللہ ہی, ہے اللہ ہی آخر ہے اور وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے فلسہ قبل کا سیون وہ انتل آخر فلئی سا وحدہ کا تو ایسا اوبل ہے کہ تج سے پہلے کچھ نہیں اور تو ایسا آخری ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں وہ ان ظاہر فلائی سا فوبا کا سعیون وہ ان باقی نوں فل سا دونوں اللہ تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں اور ایسا باطن ہے کہ تجھ سے تجربہ ورا کچھ نہیں اللہ سبحانہ و سب الرحمن ہوا الارش اللہ ارش پر مستری ہے رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اس وقت اللہ کا ارش خالی ہو جاتا ہے نہیں اللہ تعالی اس وقت عرش پر بھی پست بھی ہوتے ہیں آسمان دنیا پر بھی اترتے ہیں اور پھر رات کا آخری پیر تو چوبیس گھنٹے رہتا ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں رات کا آخری پہر رہتا ہی رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا نظور کب ہوتا ہے یہ دماغ پھٹ جائے گا نہیں سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ نے جیسے جی کہا ہے مان لو یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اترتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ارتھ پر ہے اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کے ساتھ ہے ساتھ ہے یہ ایمان کا تصاوہ ہے اللہ تعالی عرق پہ ہے ہم اس کے رگ حیات سے شاہ سے بھی زیادہ قریب ہیں ارک پر ہونے کے باوجود قریب ہیں بیک وقت ایک بندہ دو جگہوں پر نہیں ہو سکتا لیکن خالق بیس وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے تعدد مقام تعدد مکین کو مخلوق میں مستلزم ہے خالق میں نہیں مخلوق میں تو ضروری ہے کہ متعدد جگہوں پر افراد متعدد ہوں لیکن خالق اکیلا متعدد جگہوں پر ہو سکتا ہے اس کی مثال آپ نو سمجھیں بریلا ہی مسل اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ہیں سورج طلوع ہوتا ہے آسمان پر چمکتا ہے تقریباً نصف دنیا پر وہ اپنی تبادت اپنی حرارت اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور نصف دنیا کو نظر آتا ہے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک حقیر سی مخلوق ہے سورج اکیلا ہے بیک وقت تقریباً آدھی دنیا کے ساتھ ہے آپ گجرا والا سے نکلیں سفر شروع کر دیں اسلام آباد کا سورج آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا جس سورج کو لے کے آپ گجرا والا سے اسلام آباد پہنچ گئے وہ ادھر بھی باقی رہے گا یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ چلا گیا اور ادھر رات آ گئی اللہ کی مخلوق میں سے ایک سی مخلوق ہے بے اخب کتنی انسانیت کے ساتھ ہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ ٹھہرنا ہوا تھا اللہ کا ساتھ ہونا سورج یا چاند کے ساتھ ہونے کی طرح نہیں ہے صرف ایک مثال دی ہے تشبیہ نہیں دی اللہ کی معیت شمس و قمر کی معیت جیسی نہیں لیکن شمس و قمر کی معیت سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی حقیر مخلوق جو ہے وہ بیک وقت کتنی جگہوں پر موجود ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تو پھر ہو سکتا ہے بل علم سر اللہ کے لیے بڑی اعلیٰ مثال ہے اور معیشت اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ساتھ ہونے سے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان یا بندوں کے اندر حلول کیا ہوا جس طرح حلول یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر اتر گیا یا بندہ ہی خدا ہو جاتا ہے یا اللہ تعالی بندوں کے درمیان بندوں کے ساتھ فلت ملت موجود ہے یہ بھی غلط ہے اس کے لیے آج میں ایک سے جملہ بولتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی مخلوق سے جدا ہے مخلوق سے جدا بھی ہے اور ساتھ بھی ہے جیسے مثال دی آپ کو سورج کی یا چاند کی چاند بھی آسمان پر چمکتا ہے روشنی بخیرتا ہے جدا ہے اہل زمین سے بہت دور ہے لیکن آپ جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ ساتھ بھی ہے اللہ سبحانہ نہ ہوگا مخلوق سے الگ مخلوق سے جدا بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہے ان ہن اقبابرین معیت کا اللہ نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہاں وہاں معیت کو مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے عام طور پہ مخلوق میں یہ مسئلہ در آتا ہے کہ مخلوق میں مجازی مانا معیت کا مراد لینا پڑتا ہے مثال کے طور پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جا کام کر میں تیرے ساتھ ہوں اس وقت ساتھ ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میری تائید میری مدد تجھے جی حاصل ہے کیوں اس لیے کہ وعدے نظر آ رہا ہے حقیقی مانا معیت کا مراد لیا ہی نہیں جا سکتا حقیقت میں تو بندہ ساتھ ہوتا جب بندہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہو قریب قریب ہو وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہو کہتا ہیں ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں سار کو یہ کام تو مخلوق میں تو معیت کا حقیقی معنی مراد لینا متاظر ہے اس لیے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا لیکن خالق میں یہ متاظر ہے ہی نہیں ناممکن ہے ہی نہیں اللہ کے لیے کون سا کام ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کی معیت حقیقی معیت ہے کیسے ہے یلی خوبشانی خوبیشانی جیسے اللہ کے شیان ہے ہم اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی معیت ہے نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ماہیت کو مخلوق میں سے کسی کی ماہیت کے ساتھ تصویر دیتے ہیں نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر حلول کیا ہوا بندوں کے اندر اترا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مخلوق سے جدا ہے عرش پر مستبی ہے یہ آئس یادین و بقبری وقال ان اقابری یوں تو ظاہری طور پر صبر اور نماز کی تلقین ہے اس میں لیکن حقیقت میں اشارہ ہے کہ تم تیاری کرو جہاد کی کیونکہ تحویلِ طبلہ کا واقعہ رجب یا شعبان کو ہوا دو ہچری رجب یا شعبان کو اور غذبۂ بدر ماہر کا تو بدر القبرام رمضان المبارک میں ستارہ رمضان کو ہوا تقریباً دو مہینوں کا فاصلہ ہے تحویل قبلہ کے بعد غذبۂ بدر کے درمیان تو اللہ تعالی کی مدد اور قوت حاصل کرو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے ایمان پکا ہو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے صبر کے نتیجے میں تمہارا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ نے پھر بدر میں ساتھ دیا اہل ایمان کا فرشتوں کو نازل کر کے انوار اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل اخ یار وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے مقتول فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید ہونے والا اس کو گردہ نہ کہو یہ زندہ ہے یہ بات تو کتاب و سنت کی بے شمار مصوص سے آیات و احادیث سے ثابت شدہ ہے کہ ہر مرنے والے کو مرنے کے بعد قبر والی برزخ والی زندگی عطا ہوتی ہے چاہے وہ نیک ہو یا بچ مرنے کے بعد اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے اخروی زندگی آخرت والی زندگی جس کا پہلا مرحلہ وہ قبر و برزخ میں گزارتا ہے اور دوسرا مرحلہ قیامت کے بعد شروع ہوگا کافروں کو بھی یہ نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کو بھی نصیب ہوتی ہے لیکن شہداء کے لیے بالخصوص کہا گیا ہے کہ یہ زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو یہ ان کے لیے اعزاز ہے شہید کا مقام و مرتبہ بلند بلندر رکھنے کے لیے اس کی شان و ادبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصی طور پر ان کے لیے کہا کہ یہ زندہ ہیں ان کو اخرلی برزقی زندگی بڑی اعلیٰ ترین حاصل ہے اور ویسے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ بس جو قتل ہو گیا مر گیا کام اس کا ختم ہو گیا تمام ہو گیا دنیا میں جو راحت سکون اور نعمتیں اس کو ملتی تھی شاید مرنے کے بعد اس کو نہیں ملیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بل اللہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں سورہ سوریا قرآن میں اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے پر آتا ہوں اور جو اللہ اپنے فضر شیئر کو دیتے ہیں وہ شہداء پر راضی ہیں خوش ہیں تو شہداء شہیدے فی سبیل اللہ مختول فی سبیل اللہ اس کی زندگی اخروی برزقی زندگی وہ نسبتاً اعلیٰ اور بہتر ہوتی ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو بردا نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وہ اللہ کے لا تو لیکن تم شعور نہیں رکھتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو بردقی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی یا دنیاوی زندگی کی طرح کی نہیں دنیا سے الگ ہے مختلف ہے کیونکہ دنیاوی زندگی کا تو ہمیں شعور ہے نا کہ دنیا میں بلکہ کیسے زندہ رہتا ہے کیسے کھاتا پیتا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کیا کیا کچھ کرتا ہے یہ تو شروع دنیاوی زندگی کا ہے لیکن بربک کی زندگی قبر کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا تمہیں شعور نہیں ہے ولا کلا تو شعوروں مل خوفی و نقط ام والی ول انسی واشی جس فا دینی ولاب البن کم ور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بھی شعیع ان کسی نہ کسی چیز کے ساتھ من الخوفی خوف سے وی اور بھوک سے وہ نقص من اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اسفادرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں دشمن کا خوف مسلط ہو جائے بھوک ساتہ مال کے اندر کمی واقع ہو جائے جانوں میں کمی واقع ہو جائے پھلوں کے اندر کمی واقع ہو جائے رزق میں کمی مال میں کمی اسباب میں اولاد میں کمی تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہیں لیکن جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ اذا اصابتهم مصیبت قالوا وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انہی یقیناً ہم اللہ کے لیے ہی ہیں وہ انا ارح اور ہم اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں ربرحمٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کئی طرح کی مہربانیاں رحماتون اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اللہ دینا جون وہ لوگ جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو جو ہی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً وہ کہتے ہیں انا لاجوم <راجعون> ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مصیبت کے پیش آتے ہی فوری طور پہ جو صبر کیا جائے وہ صبر ہے رو پیٹ کے تو ساری چپ کر جاتے ہیں آخر میں ساری صبر کر لیتے ہیں صبر ان دا صبر ان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں صبر وہ ہے اصل جب چوٹ پڑے پہلی چوٹ پڑنے پر جو صبر ہے وہ اصل صبر ہوتا ہے ایک عورت اس کو کوئی مصیبت آئی وہ رو رہی تھی پیٹ رہی تھی جدا فضا کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ نے اس کو منع کیا صبر کہتی تیرے پہ گزری ہوتی تو تجھے پتا چلتا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بعد کو چلا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تھی پہچانا ہی نہیں وہ پھر گئی کہتی ہے مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ سے اب میں صبر کرتی ہوں آپ نے فرمایا ان نصبرولا صبر پہلی چوٹ پر جب مصیبت نازل ہو پریشانی بندے پر آئے اس وقت این اس موقع پر جو صبر کرتا ہے اصل صبر تو وہ ہے جدا فدا کر کے رو میٹ کیا آپ نے صبر یہ کوئی صبر نہیں اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں وہ ہمارے پنجاب میں وہ عورتیں اس میں لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے جب تھک جاتی ہے تو کہتی تے پھر صبر ہی ہے. یہ عجیب صبر ہے مصیبت جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں انا اللہ ہم اللہ کے لیے ہیں وہ انا اللہ اون اور بے شک ہم نے اس کی طرف ہی جانا ہے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں جب یہ عقیدہ بنا لیا سمجھ لیا کہ ہم ہیں ہی اللہ کے اور جانا بھی ہے اس کے پاس تو اللہ جس کو جب چاہے لے جائے کسی قسم کی پریشانی اور اعتراض کی ضرورت ہی کوئی نہیں گھبراہٹ کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے جب چاہا لے گیا اور پھر یہ ان ناللہ اللہ سب خانہ ہوا تعالیٰ کو بڑے محبوب کلمات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں الائی کا لہصلات ان میں ربی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کئی طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مہربانیاں ہیں ورحمہ اور رحمت بھی ہے وہ الائی کا اور کئی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو تین طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے سلابات ان ہیں سلابات اللہ کی طرف سے مغفرت بخشیں مہربانی اللہ کی وہ رحما اور خاص قسم کی رحمتیں اور وہ الائی تحبل پختون اور تیسرا یہ ہدایت پانے والے جو صبر کرتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کوئی مصیبت پہنچے پریشانی آئے وہ کہے اللہ جرنی تھی مصیبت پڑھ کے تو اللہ اس تعالیٰ بہتر, بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں سیدہ ام بحین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلامہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میرے دل میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں اور کون ہو سکتا ہے سب سے پہلا گھرانہ ہے جس نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف <سلمان> کہتی ہیں پھر میں نے یہ کرے مات پڑھے انہوں اللہ جرنی تھی مصیبت ہی و آخ لکھ لی فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر آمد عطا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزیت نسیحی تو انہ راجی ان پڑھنا اللہ سبحانہ و تو کی مہربانیوں اللہ تعالی کی رحمتوں کا سبب بنتا ہے اور ہدایت ملنے کا ذریعہ بن جاتا ہے مقصود مصروف اہل ایمان سے وہ صبر ہی ہے کہ مسلمان مومن صبر کریں اطمینان رکھیں تنگیوں تکلیفوں اور پریشانیوں پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے ہم آ گئی ہے